وَا تَيَمَّمُوا الصَّخْرَ وَالْحَجَرَ وَنُخْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَوُوا بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِهِمْ ومن سيئات أعمالنا من يخده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَنَشْهَدُ أَنَّهُ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ أَمَّا ذَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ نَاصِرُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا اللهم صَلِّ على سيدنا ومولانا محمد الماضي للجود والكرم وعاله وباركوا وسلِّم سلام و سلام یا سیدی یا رسول اللہ محترم گزشتہ نشست میں نماز کی پہلی شرط تہارت اس پر ہم نے اس کے ایک شوبھی پر گپتگو کی شہارت پانی سے حاصل کی جاتی ہے پانی کیسا ہونا چاہیے پانی کی شرائط کیا ہے بے دھلا ہاتھ اگر پانی میں پڑ جائے یہ مائع مستمل ہونے کی وجہ سے یعنی یہ پانی ایک جگہ سے ناپاک ہو گیا اس سے وزو اور غسل جائز ہے مائع مستمل اگر ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی سے متعلق صرف مسائل سے تلخیص کر کے چند مسائل آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں آج ہم یہ عرض کریں گے کہ ودو کیسے کیا جائے اور کوشش یہ کریں گے کہ ودو کے ساتھ غسل کے مسائل بھی بیان کیے جائیں نماز پڑھنے کے لیے آدمی کتنا ہی پاک ہو لیکن طہارت کے کامل اس وقت ہوگی کہ جب آدمی پاک ہونے کے ساتھ وضو بھی کرے بے وضو نماز پڑھنا سختہ اور ہم نے عرض کیا تھا قرآن چھونے کے لیے قرآن کو چھو کر تلاوت کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کسی قسم کا بھی سجدہ کرنے کے لیے چاہے وہ سجدہ شکر کیوں نہ ہو اور بیت اللہ شریف کا طواف چاہے وہ طواف فرض ہو عمرے کا طواف یا نفل طواف ان سب میں تہارت بہت ضروری ہے کہ بے صحارت یہ کام نہیں کیے جائے تہارت کی پہلی منزل وہ دور اور اگر اصل واجب ہو تو عصل وزو کیسے کیا جائے اور وزو کے فضائل بھی اپنے طور پر کتابوں میں موجود ہم اس کا مختصر تعارف کرا دیں اگرچہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں لیکن وزو کی بھی فبیلتیں احادیث مقدسہ میں موجود فرمایا گیا کہ جب آدمی مدو کرتا ہے جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے جب کلّی کرتا ہے تو منہ اور دہن کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے چہرے پر پانی ڈالتا ہے چہرہ دھوتا ہے آنکھوں پر پانی پڑتا ہے آنکھوں کے گناہ دھل جاتے اسی طریقے سے جب پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ جو وہ دھل جاتے ہیں لیکن یہ وہ گنا ہے جو سبایا کبائے اور کبیرا گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں یہ سبیرے گنا جو وزو سے دھل جاتے ہیں اور اس میں بھی ایک طبیعت رکھی گئی کہ جب آدمی وزو کر رہا تو وزو کرنے میں بھی اللہ اخباروں کا وعالہ بے شمار گناہوں کو معاف کرنا دیتا خصوصیت کے ساتھ جب وضو کرنا مشکل ہو جاڑے کا وضو ہو پانی کھنڈا ہو وضو میں جتنی ثوبت پریشانی اس قدر ثواب اللہ تبارک و وطالعہ اس میں بڑھا دیتا ہے اب آئیے وضو کیسے کیا جائے ہم ان مسائل کو ہر سال دوہراتے ہیں بازاری یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ سارے حضرات وضو کر کے آئے اگر یہ وضو نہ کرتے تو نماز پڑھنے کے لیے کیسے آتے محترم حضرات خوب یاد رکھیے کسی کی جوئی یا کسی کی تحقیق کسی کی تقسیم یا کسی کو بھی گریڈ کرنا نہیں ہوتا یہ ہے کہ مسائل کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ذہن میں نہیں رہتے اور ہم اسے سے بار بار دوہرا چکے اور آئندہ بھی कोई کوئی کام کیسا ہی دینی مختصر لیکن بڑے سیکھے ہوئے نہیں آتا ہمارے یہاں سارے کام تو ہم سیکھتے ہیں سارے کام اور دین کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود آ جائے یہ کیسے آ جائے خود بخود کیسے آئے بلکہ مجھے بتائیے جتنے موزین اذان کہنے والے ہیں پورے پاکستان ان سے پوچھے بھائی آپ اذان تو کہتے ہیں لیکن اذان کا کہنا آپ نے کسی استاد سے سیکھا آپ دیکھیے جواب یہ ہوگا کہ بھائی اذان جیسے لوگ کہتے ویسے اذان پہننے لگ کیا نماز ہم پڑھتے ہیں کیا نماز کا پڑھنا ہم نے کسی سے سیکھا کسی استاد کے سامنے سجدا کیسے ہو جب ہم سجدے کا بیان آئے گا تو اس میں عرض کریں کتنی ہڈیوں پر سجدہ ہو کتنی انگلوں کا لگنا فرق کتنی اگلیوں کا لگنا شرط ہے کتنوں کا واجب ہے ناک کی ہڈیوں اور پیٹانی سختی پر لگے اب سجدہ ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم جب نماز کے فرائض پر گفتگو کریں گے طرز کریں یہاں اتنا کہتے ہیں خریدے کہ کیا ہم نے نماز پڑھنا باز کا کسی سے سیکھا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے کہیں پڑھا ایک بڑے صاحب عمر میں بھی امام حسن سے زیادہ وزو کر رہے تو وزو میں سخت غلطی کر رہے امام حسن نے دیکھا اب دیکھیے کتنے پیارے کتنے اچھے لوگ اس وزو کرنے والے کو پکڑ کر ڈانٹتے کہ میاں یہ سفید داڑی تمہاری ہو گئی اور برسوں گزر گئے تمہیں وضو کرتے ابھی تک وضو تمہیں نہیں آیا ایک انداز تو یہ تھا لیکن امام حسین حسن نے اس شخص کو کھڑا کیا اور اس کے بعد کہا کہ بڑے سال دوران میں وضو کرتا ہوں میرے وضو کو دیکھیے اس میں کوئی غلطی تو نہیں اور میں آپ کے سامنے وہ وضو کروں گا جیسا میں نے اپنے نانا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اس سے ذرا آپ دیکھ لیجیے گا میں کیسا وزو کرتا ہوں آپ صاحب ہے کہ انہوں نے توجہ دلائی اور امام حسن نے ویسا وضو کیا جیسا نبی کریم علیہ السلام وضو کرتے ہوئے دیکھا تو جو بڑے صاحب تھے فوراً ان کا ماتھا تھنکا کہ یہاں میں نے غلطی کی یہاں مجھ سے پتہ ہوئی یہاں مجھ سے قیم ہوا یہ حکیمان انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کا یہ میں نے اس لیے قرض کیا کبھی یہ سوچیں کہ مولانا کو ڈانٹ رہے تھے دوپہر میں کہ تم کو تو وزو ہی نہیں آتا نماز کہتے ہو کہ آپ یقین جانیے یہ میرا تجریہ غلط بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والوں میں نبے فیصد لوگ ایسے ہیں نہ وزو کا صحیح طریقہ جانتے ہیں نہ غزل کا طریقہ جانتے ہیں اللہ تبارک کا بقا حقوق رہی ہے اس سے دعا ہے کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے وزو اور ہماری صنافی عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے وہ اگر قبول فرمائے وہ اگر ہماری نجات پڑھائے تو اس کے دستے قدرت کو روکنے والا کون ہے وہ تو جسے جائے اس کی مت فر لیکن قانون یہ ہے کہ جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں آئیے ہم ہاں. اس قانون کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں قانون ہے جس کے بغیر وزو کامل نہیں ہوتا وضو ناقص ہوتا ہے یا وضو سرے سے ہوتا ہی نہیں اب آئیے ہم کسی صاف ستھری جگہ بیٹھے جہاں وضو کیا جائے یہ بات آپ کو ہر مسجد میں میسر آئے گی کہ صاف ستھری جگہ آپ بیٹھ کر وضو کرتے وضو کرنے کے بعد میں پہلے ہاتھ دھوئے جائیں گٹھوں تک پہلے ہاتھ اس کے بعد میں ہمارے امام امام اعظم ابو حدیفہ کے مدم میں مسوا کرنا بزو کی سنت مسوا کیجیے کیونکہ موقع نہیں ہوتا برنہ مس پر گفتگو کریں کہ جو ودو مسوا کر کے کیا جائے اس وزو سے جو نماز پڑھے اور وہ بدو جس میں مسواک نہ ہو تو مسواک والے ودو کا سوال اس بزو کرنے سے کہیں زیادہ ہے جو بہت نسوار کے کیا جاتا ہے بے شمار اس کی فضیلتیں کہ بزو آدمی کو مرنے سے پہلے کلیما یاد دلاتا ہر آدمی مرتے وقت اس پر سکارت آسان ہوتی اور اتنی طبی گفتگو ہے کہ بھی یہاں موقعی مرنا جو مسا ہے وہ رہ جاتے ہیں اور ہمیں یہ بھی خوف لگا ہوتا ہے کہ زیادہ دیر نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تکلیف نہیں رہتے مولانا بہت لمبی کر دیتے یہ بھی ہمیں خوفز تو ضروری مسائل مختصر وقت ہم اس پر ضروری مسائل پر اتفاق کرتے ہیں اس کے حواشی سے بچتے ہوئے جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں احتیاط اگر کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو انگوٹھی کا بھی خیال کریں انگوٹھی ہاتھ میں اور آپ نے ہاتھ دھو لیا اور یہاں پانی نہ پہنچا تو وضو ہی نہیں ہوا غسل میں انگوٹھی رہی تو غسل نہیں ہوا مناسب یہ کہ انگوٹھی کو نکال دیا جائے یہی وجہ کہ ہمارے علماء نے انگوٹھی پہننے کو جائز تو کہا مگر خلاف اولا بہتر یہ کہ انگوٹھی نہ پہنی جائے اور انگوٹھی پہننا کس کے لیے سنت کہ جو مفتی یا عالیم دین فتوا لکھنے کے بعد میں مہر لگاتا ہوں ایسے آدمی کو انگوٹھی میں مہر لگا کر انگوٹھی کا پہننا سنت پہ ہے اور وہ سب آپ کمائے عام طور پر انگوٹھی پہننے سے بہتر یہ کہ نہ پہنی جائے پہننا جائے یہ دو باتیں میں نے کیوں پہنی کہ نہ پہننا اس لیے بہتر ہے خدا نا خاص کبھی وزو یا غسل میں خیال کرنا بھول گئے تو کم سے کم وزو ناقص ہو جائے یا غسل ناقص ہو جائے گا اس لیے نہ پہنی جائے اس کو برا مت مانیے انگوٹھی کیا ہے آدھا فضرت ایمان ہے جیسے کاغل فرید رحمت اللہ کے تادل دھاتوں کے استعمال پر ایک بہت حزیم کہتے سے رسادہ لکھتا جس کا نام حتیب وجیز اس میں بیان کیا گیا کہ تھی چاندی کی ہو سارے چار معاشے میں ایک رتی کم اتنا وزن ایک نگینا دو نگینے پینے بغیر نگینے کا بھی نہیں ایک نگینا نگینا جو دشا چاہے آپ اس میں رکھنے اس کی کوئی تاثیر نہیں یہ انگوٹھی پہننا شریف مرد کے لیے اے, یہ جائے یہ ہو سکتا کوئی یہاں ویپاری بیٹھے ہو تو برآم نگینوں کا کاروبار کرتے ہیں. یہ نگینے بیچنے والے آپ کو بالکل بے وقوف بناتے ہیں کہ یہ نگینا پہنو گے تو کنگال ہو جاؤ گے یہ نگینا پہنو گے تو پیسے کے بھرمار ہو جائے گی یہ نگینا پہنو گے تو تمہارے خوش ویوہار وہ ہو جائیں گے خوش حالات اچھے ہو جائیں پیسہ بہت آئے ماما نے یہ خوب یاد رکھے کسی بھی قسم کا نگینا ہو اس میں کوئی نفع اور نقصان کی کوئی خاصیت ہے یہ ذہن میں رہا صرف مسئلہ کیا ہے پہننا جائے نگینے کا وزن الگ ہے انگوٹھی ساڑھے چار ماسے میں ایک رسی کن یہ صرف جائے مفتی کے لیے اس لیے سنت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنکھ میں انگوٹی ہوتی جس میں مہر نبوت ہوتی آگ کی بائیں جانے ایک اس کا نمونہ لگا ہوا دیکھیے یہ حضور علیہ السلام کے انگوش میں پیچھے کی جانب یہ حضور علیہ السلام بھی یہ مہر ہوا کر کیونکہ اس زمانے میں بغیر مہر کے بادشاہ خط خب کو قبول نہیں کرتے تو اس کی حفاظتی مفتے نظر سے کہ مہر کی حفاظت کیسے ہو سکتا چیز میں سے کوئی لے جائے کہیں ڈیسک میں رکھی ہو تو کوئی کھول کر کے لے جائے تو مہر کی رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ انگوٹھی بنا لی جائے تاکہ کوئی نکال نہیں سکے اس کا استعمال غلط نہ ہو تو انگوٹھی میں مہر رہتی خط لکھنے کے بعد انگوٹھی نکالی جاتی پہائی لگا کر اور خط کے نیچے اس مہر کو لگا دیا جاتا ہے اب بھی دنیا میں کئی خطوط موجود ہیں مثلاً میں ترکی گیا تو کاپی میوزیم حضور علیہ السلام کا یہ خط رکھا ہوا ہے اور اس پر وہی مہر لگی ہوئی اردن کے بادشاہ شاہ حسین شاہ حسن جو ان کے خاندان میں بھی ایک خط چونکہ یہ حکمی ہیں اردو علیہ السلام اور خدام کی نقل سے ہونے کی وجہ سے ایک خط ان کے خاندان میں ہے ایک خط ان کے پاس ایسی دنیا میں کچھ نوادرات موجود ہیں کہ جو حضور کا خط ہے اور یہی مہر جو حضور لگاتے یہ اس میں موجود تو مفتی عالم جو موہر لگائے اس کو انگوٹھی پہننا سندر ہے اور دوسرے کے لیے جائے بعضوں ہم نے دیکھا دو انگوٹھیاں کس میں ہیں دو, دو, دو کس میں دو کس میں دو کس میں کس میں اس میں کس میں یہ اللہ کا شکر ہے تو انگلیاں دس ہیں ورنہ کا چودہ ہوتی تو دو چار اور ڈالے پورے ہاتھ میں انگوٹھیاں مجھے بتائیے سب کو نکال کر کے وزو کیسے کیا جائے سب کو نکال کر غسل کیسے کیا جائے پہننے میں دو چار منٹ لگے اتارنے میں دو چار منٹ یہ ایک تماشا ہے جس سے مسلمان مردوں کو بچنا چاہیے اس لیے بچنا چاہیے کہ اپنی نماز کی حفاظت کے لیے یہ سب قسم مقرویت تحریری عتی وجید مناظر کرنا ہے. یعنی سونے کا چھندہ دات کا چھندہ لوہے کا گلٹ کا بالو ایک لوہے کا چلانا پہنتے کہتے ہیں فلاں بزرگ نے پڑ کر کے دیا اس سے بباثر جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے ایک سہب کے ہاتھ میں بہت ہی مربع مسجد انگوٹھی بھی پہن پی لے گی مدینے شریف سے آئی لوہے کی انگوٹھی ہم نے کہا یہ آڈر بھی تو مدینے شریف سے آیا کہ لوگوں کو بیجا انگوٹیاں پہننا نہ جائے لیکن آڈر بھی تو مدینے شریف سے آیا انگوٹھی مدین شریف کی بتا رہے ہیں تو اس قسم کے زیور آج کل ایک चला چلا ہے ٹی وی اور ریڈیو میں مذاکرے آتے ہیں یہ بہت سارے مولوی سہولت جو ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں جائز کر دی مرد کے لیے عورتوں کے لیے بناوٹی زیور مقروبی تحریر کوئی زیور عورت بناوٹی نہیں کر के چاندی سونے کے علاوہ عورت کے لیے کوئی زیور جائز نہیں اس لیے مرد کو سوائے چاندی ایک انگوٹھی کوئی دوسری انگوٹھی جائز اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے دھاگوں پر پہنتے جو علماء ہیں وہ آدیس بس کا مطالعہ کر اس لیے اس کو بہتر نہیں کہا گیا ہلال کرے اچھی طرح ہاتھ دھوئے پھر اس کے بعد کلی کریں مسواک کریں اچھی طریقے سے کلی کریں پان کھانے والے پدڑا جھالیاں چبانے والے پدڑا ایک کھانے قریب ماضی میں ایک وٹامن پیدا ہوا جس کا نام گٹکا ہے بہت لوگ اس کے آدمی دن بھر بھٹکا چپکا چڑھاتے رہے تھے بالکل جگالی کرتے رہے تو یہ اچھی طریقے سے اصل میں تو بہت کہ ساری چیزوں کو کر کے اس کو نکال نکالنے کی اگر وہاں پانی نہیں پہنچا تو اسل ہی نہیں ہوگا اور عام طریقے سے اچھی طرح سے نسوا کر کے سارے دانتوں کو صاف کر کے اب آپ نے کلّی کی کلّی کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے ناک میں پانی دیں ہماری ناک میں پانی لے کے انداز یہ ہے کہ چنڈو لگایا ناک ڈبو دی بس اور اس کے بعد اس کو صاف یہ یاد رہے وضو میں کلی کرنا ناک میں پانی لینا سننا لیکن اصل میں کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے جس کو ہم آگے ارض کرتے ہیں اصل کے بیان ناک میں پانی چڑھائے اور روزوں کی صورت میں ناک میں پانی چڑھانے میں احتیاط برتے اور گرگڑا مت کرے کلّی کرے گرگڑا نہ کرے گمان غالب ہے کہ ہر ارا میں کوئی دو ایک بوند اگر ہم روزہ ڈوب جائے ناک میں پانی چڑانے میں اگر یہ پانی دماغ میں پہنچا تو دائرے کا روزہ ڈوب جائے گا اس میں احتیاط بن جائے اس طرح اور اس کے بعد میں آپ منہ دھوئے بہت ساری چیزیں پریکٹیکل باز علوم کتابوں میں پڑھایا جائے لیکن بعض علوم کو پریکٹیکل سمجھایا جائے جیسے ڈاکٹر ایم بی ایس پڑ لے تو اس کے بعد ہاؤس جاب کرتا ہے دوستان تاکہ معلوم ہو کہ مریض کو علاج کیسے کیا نقص کیسے دیکھی جائے مریض سے ڈیل کیسے کیا جائے اسی طرح خالی پڑھنے سے نہیں پل چیز سمجھنا پڑتا اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس ادو کو یہ کہا گیا کہ موت ہو تو کیسے دو اب ہماری موت ہونے کا انداز آپ میری طرف دیکھیں تمام حضرات مثلاً یہ نلکا ہے ہم نے اس میں پانی لیا اور پانی لینے کے بعد میں ہم نے منہ کیسے دھویا ایسے چلو کو یہاں مارا یہ پانی سب نیچے گر گیا اب رہ گئے ہاتھ ہمارے گیلے اس کو ہم نے چاروں طرف پھیرا یہ منہ کا دھویا آپ یہ تو ناک پہ پانی مارا یہاں کا تو مسا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ تو پرماتم منہ دھو اس کا رسول بھی پڑھا تو آپ نے منہ کا دھویا یہ تو مسا کیا پانی کو اس طریقے سے چلو میں لے کر منہ پر ڈالے یہ پانی اس پوری شکل کی جو ٹکلی جس کو منہ کی ٹکلی ہے اس پر پانی ہر ایک حصے سے کم سے کم دو دو خطرے ہو در جائے پانی بہ جائے ان حصوں میں منہ کی ٹکلی کی تعریف کیا ہے ہمارے یہاں منہ کی ٹکلی کی تعریف یہ ہے یہ بالوں کی جڑ یہاں سے شروع ہوگا ارض یہاں سے لے کر ڈوبی تک اور ارض میں اس کان سے لے کر اندر کا یہ حصہ دونوں یہ پوری جو ہے یہ چہرے کی ٹکلی ہے کہ جس پر پانی بہانا ہر حالت میں ضروری ہے اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر شبہ ہو چلو میں پانی لے کر یہاں ڈالیں تاکہ کوئی جگہ یہاں پہ ادھر چلو لے کر ادھر ڈالیں کہ کوئی جگہ یہاں نہ جائے ایک چلو پانی لے کر ادھر ڈالے کوئی جگہ یہاں نہ جائے تو پانی کو اس طریقے سے ڈالے کہ پورے چہرے پر پانی بہ جائے اب اس کی کہتی گار جو آگا لکھی اور بہت محبوب ہے کی فکرت یہ ہے کہ جب آدمی موت ہوتا ہے تو آخر نیچ لیتا ہے پانی آنکھوں میں جائے تو آنکھوں کا معاملہ اتنا نازو پر آسان کہ صاف ستھرا پانی بھی آنکھ میں جائے تو جلن ہوتی ہے جب آج پر یہاں ڈالیں گے پانی دھو اب مجھے بتائیں میری طرف اب جب ہم نے آنکھ دھولی یہ جو لکیریں جس کو سطر کہا جائے یہ بند ہو گئی اب اس میں پانی نہیں پہنچا اب کیا ہوگا کہ پانی لے کر اس طریقے سے اچھی طریقے سے اس پر ہاتھ پھیرے تاکہ یہ سطح یہ لکیریں جو ہیں یہ بھی کسی طریقے سے پانی سے بچنا چائے اس پر بھی پانی اچھی طریقے سے بہل جائے اس کے علاوہ جب آپ دھوئے تو آگ آن کے اندر پانی ڈالنا یہ فرض نہیں نہ سننا غسل میں بھی آنکھ میں پانی ڈالنا ضروری نہیں اور وزو میں بھی آنکھ کے اندر پانی ڈالنا ضروری نہیں یہ چہرے کی جو ٹکلی ہے یہ سب پر پانی پہ جائے اگر آپ یوں کریں، ایسے منہ بند کر کے ان انٹوں تک پانی کا پہنچنا بھی ضروری ہے یہ چہرے کے دھونے کا آسان طریقہ بہت سہل کر کے ہم نے بیان کیا اور تفصیل فتح و بیان بہاوشریدو انہیں آپ کو تفصیل ملے کہ انہی سے جن نکات ہم بیان کر یہ موہ دھل گیا خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ناگ کی لونگ یہاں پانی ڈال کر اس کو گھمائے کہ اس سوراخ میں بھی پانی کا پہنچنا ضروری پانی لے اور اس لوگ کو اس طریقے سے گھمائیں تاکہ سوراخ میں بھی پانی پہنچ جائے کاندھ میں پانی پہنچانا غسل کے लिए ازو کے لیے نہیں یہ چہری کی ٹکلی تو چہری کے ٹکلی میں ناک اور ناک کی نک وغیرہ इसको کو بھی लिया لیا جائے یہ آپ کا ہوا چہرہ دھونا اب آئیے ہاتھ دھوتے ہاتھ ہم کس طریقے سے دھوتے ہیں جو عام طریقے ہم نے پانی لیا اور ایسے کونے کی جانی پھینکا پانی لیا کونے کی جانی پھینکا آپ نے کسی کتاب میں تو چنڈو میں پانی لے کر کوہنی کی طرف پھینک لیں تو ہاتھ دھل جاتا نہیں بلکہ آپ پانی لیں اس طریقے سے کر کے پہلے پورے اپنے ہاتھ کو بینا کر دیں کسی طرح اس ہاتھ کو بھی پانی لے کر کے پورا ہاتھ جو ہے وہ بینا کر دے گڑی وغیرہ سب اتار دیں پھر اس کے اتارنے کے بعد اگر آپ برتن سے مدو کر رہے ہیں تو لوٹے کی خار بنا کر اس طریقے سے پانی ڈالیں تاکہ سارا ہاتھ جو ہے آپ کا اس پر سے پانی گزر جائے یا کس طریقے سے ڈالیے اگر آپ لوٹ یا برتن سے وضو کر رہے ہیں اور اگر آپ نل سے وضو کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سہولت ہے تو نل کے نیچے کس طریقے سے ہاتھ لگائیں تین دفعہ سے تاکہ سارا پانی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گزر جائے اور اوپر سے چلا جائے یہ ہوا ابھی بان گرانی ہاتھ کا سونا اب آئیے ہر کا مسالہ سرکہ مسا ہمارے یہاں ایمان اعظم ابو حلیفہ کے نزدیک چوتھائی سرکا مساطوں پر اور پورے سرکہ مسا سننا تو اب آپ مسا کیسے کریں گے آپ اگر دھو رہے ہیں کر رہے تو جو وزو میں پانی ہے وہ نہیں بلکہ مسا کرنے کے لیے تازہ پانی دونوں ہاتھوں کو گیلا گیلا کرنے کے بعد میں اب اس طریقے سے ہاتھ اپنے یہاں لگائیں گے اس طریقے سے اس کو پیچھے لے جائیں پیچھے لے جانے کے بعد اب ہتھیلیوں کو بند کر کے پھر آگے لائیں تاکہ پورے سر کا مسا ہو جائے اب یہ انگوٹھا اونگلی یہ آپ کی گیلی ہے اس سے کان کا مسا کیجیے کان کا مسا کرنے کے بعد یہ خشک سے آگے ابھی گیلی ہے اس سے گردن کا مسا کیجئے جی. یہ مساج کی جی. جو ہے وہ آسان اس کا طریقہ عموماً خواتین یہ رواج ہے خصوصیت کے احرام وہ کیا کرتی کہ انہوں نے مسبئی سیکھ لیا کہ احرام میں کپڑا کھولنا جائز میں وہ کپڑے کے اوپر سے مسا کرتی نہیں بلکہ ٹوپی کو اتار کر کپڑے کو نکال کر احرام کا کپڑا جو سر ہے اس کو نکال کر کے مسا دیا جائے اس لیے کہ مسا کرنا بھی فرض ہے یہ ہو گئی مختصر گویا مسا کی تاریخ چہرہ ناک میں پانی لینا کلی کرنا مسبام کرنا کونوں کو دھونا اس کے بعد پیر عموماً پیروں میں ایک زمانے میں رواج تھا جو پھر آ گیا خواتین پیروں میں چھلے پہنتی ان کو بھی نکال کر لیا جائے یا اس کا خلال کیا جائے کس طریقے سے پیر اچھی طریقے سے پیروں کی انگلوں میں خلال کیا جائے دونوں انگلیاں کے درمیان خلال کیا جائے کہ کوئی انگلی کی کوئی جگہ جو ہے وہ دھلنے سے رہ نہ جائے اچھی طرح پانی سے پیر دھوئیں پیر ہوتے وقت باغ ابرات کے یہاں یہ مشہور ہے کہ جی ناک ٹل جاتی ناک ہٹ جاتی تو ناک کے ہٹنے میں وہ پیر کے انگوٹھے میں دھاگا باندھتے کسی کا تجربہ ہوگا ہماری سمجھ میں تو نہیں آئی تجربہ ہوگا کہ بھائی اگر گانٹ اور مضبوط دھاگا باندھ دیا جائے تو ناک نہیں ہٹتی چلیے ساحد اگر دھاگا باندھیں اتنا مضبوط دھاگا ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ جائے تو باہرے کے وزو نہیں ہوگا اس داغے کو بھی ہلا کر کے اچھی طریقے سے پانی وہاں پہنچائیں تاکہ پیر کی بھی کوئی انگلی خشک نہ رہے یہ ایک آسان طریقہ وزو کا کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں اس سے پوچھ لیجیے اب آئیے دو چار منٹ جب آپ نے وزو سمجھ لیا تو غسل کا سمجھنا اور مزید رہا تھا لافہ سہلو آسان غسل میں ہماری یہاں تین سر کللی کرنا ناک میں پانی لینا پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ کوئی جگہ پورے بدن کی بال برابر یا دل برابر بھی خوش نہ رہے یہ ہے بوزو اب آئیے کس کی کہتی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ آپ نل کے نیچے بیٹھ کر پوری تنکی خالی کر دیجیے لیکن اصل نہیں ہوگا جب تک وہاں پانی نہ پہنچے اور وہ جگہیں کیا ہیں جہاں پانی کا پہنچانا ضروری ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ پوری بدن میں پانی پہنچ گیا کلی کرنے میں بہت زیادہ احتیاط اس لیے کہ اس میں کلّی فرق چھالیاں وغیرہ کچھ اگر دانتوں میں ہو یہ سب کو نکال کر دان صاف کریں مسپات سے برف سے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے رمضان اگر نہ ہو روزہ تو برباد بھی کریں تاکہ اچھی طریقے سے پانی منہ میں پہنچ جائے اس کے بعد میں ناک میں پانی جس طریقے سے چڑھائے یہ यह کی یہ نرم ہڈی جس کو آپ دیکھیں اس نرم तक تک پانی پہنچ جائے اور اپنی چھملیاں سے کس طریقے سے دونوں ناک کو صاف کر کے اور اس کے بعد ناک کو سن کے تاکہ کوئی بھی ایسی چیز اندر جو کہ جہاں پانی نہیں جاتا وہ سب کا سب نکل آئے کومنگ ریز ناک میں جم جاتی ہے اس کو نکالیے اور پانی کو اس طریقے سے ناک میں کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے اس لیے بال پوکھا نے یہ لکھا کہ جب چند میں پانی لے کر ناک کی طرف بڑھائیں تو ادرے اپنے سانس کو اوپر کی طرف ذرا سر پھینچے تاکہ پانی ذرا اندر کی طرف پہنچ جائے یہ ناک میں پانی بہانا ہے اسی طرح سواتین ناک کی ند جو ہے اس کا بھی سلال کریں اب آئیے غسل کی احتیاط کہ جب تک آپ خصوصی طور پر توجہ کسان وہاں تک پا پا پانی نہیں پہنچا پانی نہیں پہنچے گا ایک تو یہ کہ ہاتھ اٹھا کر بغلوں میں پانی ڈالی ہم اس طریقے سے تو یہ پانی یہاں نہیں پہنچتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ بغل دھل گئی یہاں پانی نہیں پہنچتا اس کا خاص خیال رکھیے گا اور اس کے بعد ہمیں کان یہ دیکھیے کان میں ہاتھ لگائیے کوئی آپ سے کان نہیں پکڑوا رہا ہوں میں یہ کان میں ہاتھ لگے یہ, یہ ایک اوپر کی جگہ یہ دیکھیے اوپر یہاں پانی نہیں پہنچتا یہ اوپر کی جگہ الگ سے چندوں میں پانی لے کر آ اس طریقے سے گھمائیں گے تاکہ کان کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے دونوں طرف یہ عمل کریں یہ کان میں پانی پہنچ گیا خواتین جو ہیں اپنے پستان کو اٹھا کر نیچے والے حصے پر پانی پہنچائیں گندے آئرین جو ان میں پانی پہنچائے اور ایک دو جگہیں اور ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جو بڑے پیڑ والے لوگ جس کو کہتے ہیں ناخ اس ناخ کے اندر پانی نہیں پہنچتا اندر ہونے کی وجہ سے اوپر سے پانی بہ گیا اندر پانی نہیں پہنچا تو پانی الگ سے لے کر کے ناچ میں پانی ڈال کر اچھی طریقے سے بوائیے تاکہ ناخ تک تا پانی پہنچ جائے اور اس کے بعد پیشاب اور باخانی کی جگہ وہاں بھی پانی پہنچائیے جب مرد کی ختمہ ہوتی بتا کے بعد جو حصہ مخصوص ہوتا ہے عمر اس کو ہشبا کرتے اس کے نیچے کی جو کھال اس میں پانی نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کو اچھی طریقے سے اندر پانی نہ پہنچایا جائے اس وقت تک پانی نہیں پہنچتا وہاں بھی پانی پہنچائے پیشاب اور پا پانی کی جگہ صحیح طریقے سے پانی پہنچا اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی جگہ پورے بدن میں خشک نہ ہو اسی طرح آزائے رزو جو ہے آبائے وزو میں بھی کوئی جگہ خشک نہ ہو آپ جتنا بہترین اچھا وضو کریں گے اتنی ہی عبادت میں ندرت پیدا ہوگی اتنی ہی اچھائی پیدا ہوگی اسی طرح جتنی طہارت کامل ہوگی عبادت میں افسن پیدا ہوگا عبادت میں جمال پیدا ہوگا ان باتوں کا خاص خیال جب ہم رکھیں گے تو آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ گھر میں بتائیں اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ پریکٹیکل یہ سمجھانا پڑے گا آپ کو کہ کس طریقے سے وزو اور حوصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارا وزو اور حوصل اچھا ہو جائے نمازیں بھی اچھی ہو جائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ خبروں نمازوں کا اور ہماری عبادتوں کا سباب اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ ملے آخری بات یہ گزارش کر کے پھر گفتگو ختم میں نے پانچ سات منٹ آ کے زیادہ لیے لیکن مسلم نزاکت کے اعتبار سے یہ پیغام آپ تک پہنچنا سمجھیے کہ بدو میں اور غسل میں زیادہ پانی خرچ کرنا حرام پانی کا ضیاء یہ حرام بہت سے لوگوں کو دیکھیے وہ گھنٹوں بیٹھنے سے پتہ لگا کہ اوپر کی خالی ہو گئی اور ان کا ہاتھی نہیں ہوا کس سے بچا جائے اور جب آپ وزو کرنے بیٹھتے تو عام لوگوں کی عادت بلکہ میں کہوں سو فیصد yes. یہ بھی درست ہوگا غلط نہیں ہوگا اب یہ نل کا خلاصہ پانی کا اس میں پانی بہ رہا ہے اب آپ نے چلوں میں پانی لیا ایک پانچ سیکنڈ کا پفا اس کے بعد آپ نے اپنے منہ پر مارا منا دس پندرہ سیکنڈ آپ منہ پر مت رہے یہ پندرہ سیکنڈ جو یہ پانی بہ رہا ہے یہ کس مت نہیں یہ کیسے خرچ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کس قدر وہ گویا وضو میں پانی کر دیا ہے اب اکثر ایک آدمی آپ اندازہ لگائیے دن بھر کا चलिए دو بالٹی اس کے نانے کا لگانے رو اگر نہ دو بالٹی لگا لی جی سب اس کے وزو کرنے کا پنج وقت کا وضو کر رہا ایک بالٹی پانی لگانے آپ کہ بھائی وہ پینے کا ہے پانچ بالٹی پانی آدمی کے پورے دن کے لیے کافی لیکن آپ اوپر اوور ٹین देखिए آپ اوپر پانچ سو گیلن پانی روزانہ ختم ڈیڑھ ہزار گیلن پانی روزانہ ختم یہ پانی کر گیا پانچ ہزار سردی میں وہ ڈب بنے ہوئے اس میں کو لگا کر کے اس کا جناب رات اور اس کے پاس پوری ٹم کی کم سے کم سو بالٹی پانی ہوتا فری اس میں گرم پانی میں لیٹ کر حضرت صاحب کچھ سردی میں گرمی حاصل کرتے ہیں کچھ مزہ آتا ہے گرم پانی میں ڈکن اٹھایا پتا چلا سو بالٹی پانی گٹر میں چلا گیا میں نے بلوچستان کے باغی کو دیکھا اکبر آپ اور فرمائی جہاں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا بارش کا پانی لوگ استعمال کرتے اور جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں میں نے تو بہت عجیب غریب بات دیکھی ان پڑھ قسم کے لوگوں وہ بےچارے جب نافاق ہوتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا مسلم تو کیا کرتے ہو کوئی عقلمند ہو کوئی عالم سے آپ تو تیموم کر لیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رومانڈ میں ایک دفعہ کا حسل فروغ ایک گانچ لگا ने دوسری مرتبہ مرتبہ حسل فروا تو تیسری گانچ لگا جب بارش آئی تو نہ ایک گٹان کھولتے جاتے نہ جاتے ہیں یہ کسی نے ان کو سجا دیا ہوگا اور یہ ان کے سمجھ میں آ گئے پانی کو کتنا پکا ہے ہمارے ملک آپ نے نہیں دیکھا جب پانی خطرے کے نقش پر پہنچتا ہے حکمراں اخباروں میں اشتہار پہ اس کا نماز اس قسطہ پڑھیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ تخباروں کو بتانا جو ہے وہ بارش پر جائے اللہ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی سبحان اللہ حضور سبان گھر میں تشریف لائے ایک روٹی کا ٹکڑا کہیں ایسے نیچے پڑھ جو امول مومن حضرت آشا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا خود اٹھا لی تھی حضور کی نظر پڑ گئی آپ نے وہ روٹی اٹھائی اٹھانے کے بعد اللہ ہوا پر دو جہاں کے شہینشاہ کس چیز کی کمی روٹی کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد اسے تناول فرمایا کھا لیا جو گری ہوئی روٹی اور امول مومین سے کہا صدی کھانے پینے کی چیزوں کی احتیاط برتا کرو اس کا ادب کیا کرو کھانے پینے کی چیزوں کا اگر یہ اشیاء غلط وہ ہوں اس کا احترام ادب نہ کیا جائے تو پھر یہ روٹی جب کی قوم سے منہ موڑ لیتی ہے تو واپس نہیں آتی دنیا بھر میں گھومتا ہوں کنزامیاں چینیاں اور جناب یہ مکھنڈو ملنڈی ایسے ایسے مقامات آپ یقین جانئے لوگ تین وقت کا نہیں ایک وقت کا کھانا کھاتے لوگ اسی فیصد صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے اور کھانا کیا کھاتے ہیں وہاں مکئی زرعم الک مکئی کا آٹا بناتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پوسٹر لگانے کے لیے دیتے ہیں لئی بنا کر کے پوسٹر لگا کس طریقے سے لئی بن گئی ان کے پیسے نہیں کہ چینی ملا اس میں نمک ملا نمک ملا کر بڑے چمچ سے وہ لئی جو وہ کھاتے ہیں یہ ان کا کھانا اور جب کھانے پینے کی چیزوں کی قدر نہ کرو گے تو اللہ تبارک کبا تبار تعلا اپنی نئی نتی واپس لے گئے اور جب واپس لے گی تو کسی شاعر نے پرانے زمانے میں کہا تھا اب پچھتاؤ گے تو, تو کیا ارے اب پچھتاو کا ہو جب چوڑیوں نے چوک کھینچ لیا جب چوڑیوں نے چوک کھیت لیا اب پشتانے سے کیا ہوتا اب پچھتانا بالکل بیکار ہے قبل ہر نعمت کی قدر پر چاہے وہ کھانے کی ہو یا پینے کی ہو اس کا ہم نے دو تین سال پہلے آداب کھانے کے آداب پر پینے کے آداب پر گفتگو کی اس کو ہم نے کی باتیں بیان کی اس میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کے حدیم شریف نے فرمایا جتنے ہم بیٹھے ہو گئے بتائیے ہم سب کی خواہش ہے نہ ہم ہو کے نہیں مرے رسک میں برکت ہو روزی میں برکت کبھی تنگی نہیں آئے کبھی پریشانی کھانے پینے میں نہ آئے حدیم شریف نے فرمایا کہ جس کو یہ کبھی بھوکا نہ مرے روز ہی اس پر تنگنا کی جائے تو دسترخان پر بیٹھ کر دسترخان پہ جو گرے ہو گئے چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے ان کو کھائے اس کو کھائے تاکہ کوئی ایک دانہ ضائع نہ ہو تو آئے ساخت زندگی کبھی بھوکا نہیں مرے گا یہ زمانہ بزور ملے گی ہر کھانے پینے کی چیز کو احترام ادب کیا جائے یہ نئے نئے سیری چند کے احتیاط بڑے اختصار کے ساتھ آپ کی بیان کی ہے تو جی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی تو عطا پتا فرما جو کہا سنا اپنے دربار میں پہل فرمائے اور ہم سب پر اپنا پدل کرم فرما پن اور يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما اولي الجود والكرم وعلى اله وصحبه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدنا الرسول طورنا ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين في سحابه المسلك هوت وہ یہ ہے جیسے میں نے اب کیا تھا کہ بیٹے کو زکام نہیں دے سکتا انہوں نے پوچھا کیا بہو کو زکام دے سکتا ہاں اگر بہو غریب ہے اس کے پاس سونا یا چاندی یا زکام کے برابر مال نہیں ہے تو سر بہو کو زکام دے سکتا